هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربشراہلی صدری ویسرلی امری وحلتمسانی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ اللہ پندرہویں پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے جس پر بے پناہ اجر کے وعدے کیے گئے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے یعنی یہ صفہ میں سے تھے آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بتان یا عقیق جائے یہ دو منڈیوں کے نام ہیں اور وہاں بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے یعنی بغیر معاوضے کے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں ہم اس ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ مال مفت میں مل جائے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبحوں کے وقت مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے خود سیکھے یا سکھائے یعنی دونوں میں سے ایک کام تو یہ اس کے لیے دو اونٹوں سے بہتر ہے اور تین تین سے بہتر ہیں اور چار چار سے بہتر ہے اور اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے اب اگر کوئی آج دنیا میں ہمیں کہے کہ تم کیا یہ پسند کرو گے کہ تمہیں ہر روز صبح دو ریڈ فراریز مل جائیں تو کوئی شخص ہوتا نہ رہے اور کسی بھی قیمت پر اس چانس کو مس نہ کرے کہ اتنی بڑی دولت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی دولت کس چیز کو قرار دیا دو آیتوں کے سیکھنے کو اور پھر اگر کوئی زیادہ سیکھتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اجر ہے لیکن بہت سے لوگ چونکہ اس اجر سے غافل ہے اس اجر میں پر پر پرنا پڑا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس چیز کی طرف نہیں بڑھتے اور اس سے وافل رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا کرے اور اس کا شوق عطا کرے اور واقعی اجر کے یہ سارے وعدے جو اللہ تعالی نے ہم سے کیے ہیں وہ ہم پر پورے ہو جائیں تمام ہو جائیں آج ہم سورت بنی اسرائیل شروع کریں گے سورت بنی اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سبحان اللہ اسرا بے ابدی من المسد الحرام الى المسد الاقصى اللہی بارکنا پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک مسجد اقسا تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت تنگ ہو گئے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسلام کا یہ کام جو شروع ہوا ہے دعوت کا جو یہ کام ہے یہ آگے شاید مزید پہنپنا سکے یعنی ایک اندھیری رات کی طرح حالات تنگ و تاریخ ہوتے چلے جا رہے تھے این اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی عظیم شان نشانیاں دکھائیں اور وہ نشانی کیا تھی کہ رات و رات آپ کو مکہ سے پہلے مسجد اقسا لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور بہت کچھ دکھایا گیا اسی واقعے کی طرف اللہ سبحان اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں پاک ہے وہ یعنی اللہ سبحانہ بہان ہر کمزوری سے ہر ایپ سے پاک ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں وہ ہے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف یعنی یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کرائی جو اس بات کی علامت تھی کہ اب آئندہ کے لیے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں شریعت محمدی کے آگے اور پھر رہتی دنیا تک اب آپ ہی امام ہیں سب کے مسجد یکساں فلسطین میں اللہ بھی بارک نہ ہاؤ جس کا آس پاس بھی بہت بابرکت جیسے اللہ سبحان تعالی نے مکہ کو بابرکت بنایا مدینہ کو بابرکت بنایا اسی طرح مسجد یکساں کے آس پاس فلسطین کی زمین کو بھی اللہ نے بابرکت بنایا اور وہاں کی برکتیں جانی پہچانی ہے بہت سے انبیاء کا وہ مسکن رہا ہے وہاں ان کے مقابر ہیں اور اس کے علاوہ زمین بہت زرخیز ہے اور اللہ سبحان تعالی کی خاص رحمتیں ہیں اس جگہ پر کہ اس کو بھی ایک مرکز بنایا اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک طویل عرصے تک بیت المقدس تھا وہ قبلہ رہا پہلی امتوں کا فرمایا مایا نوریا ہی میں نہ آیا مجید میں اسرا کا ذکر آتا ہے نہیں جو مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک جانے کا لیکن صحیح احادیث سے اور تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اس سے اوپر سدرت المنتہا تک گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو جنت اور دوزہ کا مشاہدہ کرایا گیا انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی تھی کہ آپ گھبرائے نہیں ان مشکلات سے جب رات اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہیں سے صبح نکلتی عام طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اندھیرا آئے بغیر صبح ہو جائے لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں ہوتی ہیں بیج زمین میں جب جاتا ہے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے اندھیرے میں رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ جب ایک نئی شکل میں باہر نکلتا ہے تو آپ دیکھیے وہ کتنا پھلتا پھولتا ہے لیکن اگر کوئی بیچ اندھیرے میں جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور اس قربانی کو برداشت ہی نہ کرے تو پھر وہ پھل پھول نہیں سکتا تو اللہ سبحان و تعالیٰ نو زب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دے رہے تھے دشمنوں کے ذریعے ان کے جو ان کو ستا رہے تھے بلکہ چونکہ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے ایک زبردست کام لینا مقصود تھا تو اس کے لیے آپ کو پختہ کیا جا رہا تھا اللہ کے دین کے کام کے لیے کچے پکے لوگ نہیں چاہیے ہوتے مضبوط کردار کے مضبوط ارادے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہر طوفان کے سامنے کھڑے ہو سکیں تو اس لیے خاص طور پر اس واقعے کا یہاں ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو پھر حالات پہلے سے بہتر ہو گئے اگرچہ مشکلات ختم نہیں ہوئی لیکن دین کی یہ ترقی ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی اور بالآخر اللہ نے اپنا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر مختلف امبیا کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا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 اس کے کتنا گرین کرتے ہیں اور کتنی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں پھر فرمایا ہم نے اس سے پہلے یعنی تورات اور اسے یعنی اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا وہ بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے اس تاکید کے ساتھ یعنی اس کتاب کا سبق کیا تھا تاکیب کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا یعنی اس کا بھی بنیادی جو میسج تھا یہ مقصد تھا وہ شرک سے بچنا اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و پر ہی بھروسہ کرنا اسی پر توکل کرنا تم ان لوگوں کی آلات ہو جنہیں ہم نے علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا یعنی علیہ السلام کے وقت دنیا کی ساری آبادی جتنی بھی تھی اس وقت سب ختم ہو گئی سوائے ان چند ایمان والوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور بنی اسرائیل کو کہا جا رہا کہ تم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور کون تھے نوح علیہ السلام انہو کہنا اب دن شکورا نوح ایک شکر گزار بندے تھے علیہ السلام تو کیا تم شکر گزار نہ ہوگے یعنی خاص طور پر یہاں ان کی شکر گزاری کی تعریف کی جا رہی ہے پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے یعنی دینی بگاڑ آئے گا تمہارے اندر اگرچہ کئی بار آیا لیکن دو بار بہت زیادہ اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا مراد اس سے وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی ان کا دینی اور اخلاقی بگاڑ اور یہ اللہ تعالی کی ایک سنت ہے ایک طریقہ ہے کہ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب کے لیے منتخب کرے اپنے میسج کے لیے چن لے اور پھر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرے سرکشی کرے تو کتاب کی وارث قوم کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی اور وہ کیا کہ دوسری جابر قوموں کے ہاتھوں اس کو عذاب دلوایا جاتا ان کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے ظلم کا نشانہ بنے تو یہ حال بنی اسرائیل کا ہوا امر ادنا کمل کر اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا کہتے ہیں کہ جب ان کے حالات بہت سخت ہوئے تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی اور اپنے کچھ حالات کی اصلاح کی اور ان کے اندر کچھ بہتری آئی تو اللہ سبحانہ و نے ان کی مدد کی اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالی بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے اب کیا ہوا کہ اللہ نے خسرو بادشاہ کے ذریعے سائرس کے ذریعے ان کو دوبارہ اپنے ملک میں داخل ہونے کا موقع دیا پھر آ کے انہوں نے جو تعمیر ترقی تھی وہ کی لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا حد تک انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا حضرت ذکری علیہ السلام کو قتل کر دیا حضرت یاہی علیہ السلام کو قتل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اٹھا لیا یعنی اس درجہ کی سرکشی ان کے اندر آ گئی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کر رہے تھے کسی حق کی بات کرنے والے کی بات سنتے ہی نہیں تھے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے دوبارہ ان کے ساتھ پھر یہی سلوک کیا کہ ٹیٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا ستر عیسوی میں اس علیہ السلام کے جانے کے تقریبا ستر سال بعد کہ جب یہ اپنی روش سے باز نہیں آئے اور اس نے بھی پھر وہی کیا کہ ان کے گھروں میں ان کی آبادیوں میں گھس کر ان کو مارا ان کو غلام بنایا ان کی مسجد کو گرا دیا تورات کو جلا دیا اور ان کا ستیہ ناس کر دیا اور یہ صلا تھا کس چیز کا ان کی نافرمانیوں کا تو کہا کہ پھر تمہیں غلبے کا موقع دیا اور پھر تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے تھی اور برائی کی تو تمہاری اپنی ذات کے لیے تھی یعنی جب تم نے برا کیا تو تمہارے ساتھ برا ہوا جب تم نے اچھا کیا تو تمہیں واپسی کا موقع مل گیا وجو حکم ولید خل المسد خلو اول مرا ولی تبر تقبیرا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا اشارہ ہے ٹیٹس کے حملے کی طرف جس نے یعوشلم تباہ کیا تھا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں یعنی انہوں نے مار مار کے اور مختلف طریقوں سے حال خراب کر دیا اور وہ مسجد میں یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جیسے پہلے دشمن گھسے تھے بابلی بخت نسر وغیرہ اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں اور یہی ہوا اس موقع پر ان کے ساتھ اور وجہ وہی تھی کہ ان کی زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں اور ان میں نمبر ون کیا تھی پیغمبروں کا قتل اور ان کے ساتھ برا معاملہ اور ان کی کچھ سن کر نہ دینا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں رب کم ائیرحم کم ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے یعنی اللہ تعالی تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے لیکن شرط کیا ہے تم اپنی روش سے باز آؤ وہ تم ادنا لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا ارادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اردا کریں گے تم لوٹا تو ہم بھی لوٹیں گے یعنی جیسے پہلے دو بار ہوا اگر آئندہ ایسا کیا تو دوبارہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو وجالنا جہنم للکا فری نہ اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے یعنی دنیا میں کوئی کتنا بھی بگڑ کے سرکش ہو کے بھاگتا پھرے ادھر ادھر بالاخر اس میں مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا اور وہ قید خانہ انتظار میں ہے ہر بگڑے تگڑے کے لیے ان حاضل قرآن یہ دینی لکوم حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ رہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے کبیرا کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے خوشخبریاں ہیں کہ بہت بڑا اجر ان کا انتظار کر رہا ہے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے لیکن جو نہ مانے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِن انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے ہے یعنی نہیں انسان جب حالات اس کے تنگ ہو جاتے ہیں گھبراہ اٹھتا ہے تو پھر خود کو بد دینے لگتا ہے بچوں کو ہر چیز کے ساتھ یعنی اور ہی انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ جب فرسٹریشن کا وہ شکار ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچتا کہ کیا بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے جو منہ میں آیا نکالتا چلا جاتا ہے وہ کینل انسان و اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آپ دیکھیے کہ کر کے آ رہے تھے اپنی نادانیوں میں کہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو لے آئیے وہ عذاب اگر آپ سچے تو عذاب کیوں نہیں لے آتے کہ یہ کتنی نہ سمجھی کی بات ہے یہ کو مانگنے والی چیز ہے یعنی مانگنے کی چیز ہے عذاب انسان کیوں بری بات منہ سے نکالے اور کیوں نہ شکریہ کے کلمات اپنی زبان سے نکالے پھر فرمایا دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا رات کی نشانی کو ہم نے بینور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماحول سال کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے یعنی ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے اللہ کی اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں اور حکمت سے خالی نہیں وہ کل انسان الزمنا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے یعنی انسان خوش قسمت ہے یا بد قسمت اس کی ذمہ داری وہ دوسرے پر نہیں ڈال سکتا یہ خود اس پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کے کام کر رہا ہے اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اور اگر برا کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا وہ نخرج الْقِيَامَةِ كِتَابًا کتاب مَنْشُورًا اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے نہیں اس کے نام اعمال کی جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا کچھ بھی اس میں چھپا ہوا نہیں ہوگا ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی کہا جائے گا کتابک پڑھو اپنی کتاب کفا میں نفسک الما علیہ کا آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو کوئی تم پہ ظلم نہیں کرے گا تمہیں وہی ملے گا جو تم لے کر آئے ہو اور اس وقت انسان اپنے کیے کو جھکلا نہ سکے گا آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اس کتاب میں کیا لکھوا رہے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں کیسے معاملات کرتے ہیں سامنے کیا کرتے ہیں چپ کے کیا کرتے ہیں اور ہمارا زمین ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے اللہ نے اندر رکھ دیا ایک الارم اور جہاں وہ بج اٹھے تو اس کو صرف بند نہ کر دے بلکہ کی آواز سنے اور غلطی تو ہو ہی جاتی ہے فوراً توبہ کر لیں اللہ سے آئندہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فسلم سے محفوظ رکھے تو اللہ غفور رحیم ہے پھر حسیبہ آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے وہاں بھی اور یہاں بھی انسان اپنا حساب خود لگا سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے جو کوئی سیدھی اختیار کرے گا اس کی راس روی اس کے اپنے ہی لئے فائدہ مند ہے اور جو گمراہ اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے یعنی ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے وہ لذرا ذرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں یعنی پہلے اللہ سبحانہ تعالی ہدایت دینے والا ہادی بھیجتے ہیں اس کے بعد پھر اگر قوم نہیں مانتی تو عذاب آتا ہے ظلم کے ساتھ اللہ کسی کو تباہ نہیں کرتا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اصل میں جو کسی بھی قوم کی الیٹ ہوتی ہے پڑھا لکھا سوچ سمجھ رکھنے والا طبقہ وہ باقی عوام کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جب وہ بگڑتا ہے تو باقی لوگ ان کو فالو کر کے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس طرح ساری قوم ڈوب جاتی فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں فرمانیوں کی وجہ سے پھر وبال آتا ہے تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسما ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جنوب کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں یہ قانون ہر جگہ کام کیا تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے من کا له دلا ما نشا من مرید اللہ لہو جہنم یسلحہ مزمو ممہورا جو کوئی آجلہ کا یعنی جلد ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو کہ جو وہ کرتا تھا دنیا میں فوراً نتیجہ سامنے آ جائے اسے ہم یہی دے دیتے ہیں یعنی جس کی نیت صرف دنیا کمانا ہے وہ اسے مل جاتی ہے جو کچھ بھی جسے دینا چاہے یہ بھی پھر اللہ کا فیصلہ ہے پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر یعنی پھر اس سے بھاگ نہیں سکے گا اور جو آخرت کا خواہش مند ہو وہ جس کی نظروں کے سامنے آخرت ہو وہ سا اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنے چاہیے وہ مومن حالانکہ وہ مومن ہے حالت ایمان میں وہ اولکان مشکورا ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہرے ان کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے گا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا چاہنے والا بھرپور کوشش کرتا ہے کلندا <قمتجم> ربت ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان عزیف دیے جا رہے ہیں یعنی دنیاوی زندگی کا سامان اس کو بھی ملتا ہے جو آخرت چاہتا ہے اور اس کو بھی ملتا ہے جو دنیا چاہتا ہے جتنا جس کی قسمت میں ہوتا ہے دنیا اس کو مل جاتی ہے یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں کوئی روک نہیں سکتا اللہ کیونکہ فلاں کو نہ دے اور اس کو نہ دے اس کے اپنے فاصلے ہیں جس کو جو چاہے دے مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کو کیسی فضیلت دے رکھی آخرت کے چاہنے والے کے اندر ایک صبر و تحمل ہلم اور اچھا اخلاق ہوتا ہے لیکن اس کے ورکس جو جلدی چاہتا ہے وہ دلا ہوتا ہے اور بے صبرا ہوتا ہے اور فوراً نتیجہ چاہتا نہ ملے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی لاتا ما اللہ اللہ آخر تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ بلا میں زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا یعنی یہ ہے دین کی تعلیم کا جسٹ کہ سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کو ایک الہ مانا جائے اگر یہاں سے قدم الٹا پڑ گیا کسی اور طرف یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے سیدھا قدم رکھنا ہوگا صحیح ڈائریکشن رکھنے اگر یہاں سے پہلا قدم پر ڈائریکشن فرق ہوگی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی خواہشات یا اپنی سوچوں کا مرکز بنا لیا یا اس کے لیے سب کام کیے تو پھر آئندہ خرابیاں ہی خرابیاں پھر کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے نمبر ایک تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی یعنی ایک اللہ کی نمبر دو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ دونوں کے پاؤں تلے جنت ہے جیسے حدیث میں آتا ہے ماویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا پھر انہیں کی خدمت کو ضروری سمجھو کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ صرف ماں کے قدموں کے نیچے ہے حالانکہ دونوں ہی کی اہمیت اپنی جگہ ہے اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں۔ بڑھاپے میں تمہیں ان کی خدمت کی سعادت ملے تو اف تک نہ کہو بگڑنا نہیں کیونکہ بڑھاپے میں وہ جب ان کی ذہنی قوت اور ان کی سوچ سمجھ کمزور ہو جاتی ہے تو اوقات ان سے ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جن سے انسان گھبراتا ہے دل تنگ ہوتا ہے تو فرمایا کہ اف بھی نہیں کہنا انہیں جھڑک کا جواب نہیں دینا کیونکہ انسان بازوں کا جیسے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوتا ہے بچے ایک سے دو بار کوئی بات کرے تو تنگ آ کے انسان ڈانٹنے لگتا ہے کہ چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ تو والدین کے ساتھ بچوں والا سلوک نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لامت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے پھر اس کے لیے کیا خیر ہو سکتی بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو یہ ہم سب پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ ادب احترام کا سلوک وہ کچھ بھی کریں وہ زیادتی بھی کریں تو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں کسی قیمت پر نہیں یہ فرض کے درجے میں اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو یعنی آجزی کے ساتھ معاملہ کرو انہیں تڑی نہ دکھاؤ دم کیا نہیں دو بدتمیزی نہیں کرو اور دعا کرو ان کے لئے زندہ ہے جب بھی فوت ہو جائیں جب بھی وقرا وقر ہما کما رب, رب, رب یانی سغیرہ کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا جیسے ہی میرے لیے رحیم و شفیق تھے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما تمہارا باپ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے یعنی ماں باپ کا احترام کر رہے یا نہیں اور کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے تو کیوں یا یہ کہ ان کی کچھ چاپلوسی اور خوشامد کرتے ہو تو کیا ان کا مال ہتھیانے کے لیے یا واقعی ان کا حق دینے کے لیے اللہ کو سب پتہ ہے نیتوں کا حال اگر تم صالح بن کر رہو نیک بن کے رہو تو ویسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ نمبر رشتے دار کو اس کا حق دو مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو ان کی حقوق تم پر لازم ہے اور کسی کا حق جب کوئی دیتا ہے تو وہ اس پر احسان نہیں جتا رہا ہوتا وہ خوشی خوشی دیتا ہے کیونکہ کسی کا نام عدل ہے یہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ عام طور پر ان کی طرف سے ملتا کچھ نہیں یا بہت کم جن میں نمبر ون رشتے رشتے دار عموماً لینے کی توقع رکھتے ہیں تو اگر انسان اس وقت دے جب وہ دے تو پھر تو بات ختم ہوگی پھر تو آپ کچھ اپنا فرض پورا نہیں کر پائے وہ دیں یا نہ دیں وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں انسان کو خود پروڈکٹیولی اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے دوسرے مسکین وہ بیچارے بھی دینے کے قابل نہیں ہوتے وہ بھی ہمیشہ لینے والی ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیتے رہو متنگا مت اور کہو کہ کب تک تمہیں کھلائیں نہیں اللہ نے آپ کے پاس ان کا حصہ رکھ دیا ہے تو خوشی سے ان کو دو اللہ چاہتا تو ان کے پاس آپ کا حصہ رکھتا پھر کیا ہوتا تو شکر کریں کہ اللہ نے دینے والا بنایا اور رب نے سبھیل مسافر مسافر اپنے گھر میں کیسا بھی ہو لیکن جب وہ اجنبی ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ کہتے اس سے کیا فائدہ پہنچے یہ تو چند دن کا مہمان چلا جائے گا تو اس کا بھی حق اس کو دو چاہے وہ مہمان کی شکل میں مسافر یا ویسے کوئی اجنبی شخص ہے جو مسافر جس سے واسطہ پڑا ہے اور وہ ضرورت مند ہے وہ لہ تبدیر اور فضول خرچی نہ کرو ان نل مبری نان اخوان شیطین <الشياطين> کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں یعنی مال کو ضائع کرنے سے بچو زائدہ ضرورت خرچ مت کرو عام طور پر انسان کو جب اللہ تعالی مال دیتا ہے تو انسان کے اندر بار بار اپنے ہی آپ کو سوارنے اپنے اوپر ہی خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ پھر کئی دفعہ نمود و نمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ہی بہن بھائی انتہائی مشقت میں مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کا دکھ درد اس کو محسوس نہیں ہوتا یا مساکین کو وہ نہیں دیتا تو اس طرح صرف اپنے اوپر ہی اور بار بار اپنے اوپر خرچ کرتے چلے جانا یہ پھر تبزیر میں آ جاتا ہے ابو عبیدین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد بن مسعد سے مبرین کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو ناحک خرچ کرتے ہیں یعنی کفورا اور شطان اپنے رب کا بڑا ناشک رہا ہے تو وہ انسان کو بھی ناشکرہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو شکر گزاری کیسے ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کی پسند کی جگہوں پر انسان دل کی خوشی سے خرچ کرے باہر کچھ احسان جتائے پھر نمبر پانچ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں مسکینوں مسافروں سے تمہیں کترا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کے جسے جس کے تم امیدوار تلاش کرے یعنی ابھی تمہارے اپنے حالات اچھے نہیں کیونکہ ہمیشہ انسان کے پاس بہت نہیں ہوتا کبھی ایسا دن بھی آ جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاس تو اس پر بھی جو دینے والے ہوتے ہیں رشتے دار ان سے ہمیشہ توقع رکھتے ہیں اب عید ہے اب رمضان آ گیا ہے اب فلا موقع ہے اب ملے گا اب ملے گا تو بعض اوقات پھر انسان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا اور دوسروں کی توقع بھی باقی ہوتی ہے تو اس میں انسان برہمی کا اظہار نہ کرے بلکہ کیا کرے نرم جواب دے دے پیار سے بات کر لے اپنی حالت کے بارے میں بتا دے لیکن بد سلوکی نہ کرے بد اخلاقی نہ برتے پھر فرمایا ولاج علی کو مغلول نمبر چھ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ زیادہ زدہ آجز بن کر رہ جاؤ یعنی گردن سے باندھنے سے بڑا بخل ہے اور کھلا چھوڑنے سے بڑا فضول خرچی ہے کہا کہ دونوں انتہاؤں کے بیچ میں رہو یعنی اعتدال میں امن ربا کا یبسر اسکل تر رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے انه کان بعباده خبير بصيرا وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے اس کو سب کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے نمبر 7 ولا تقتلوا اولادکم خشیہ املاق اپنے اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو کیوں کہ سے کھلائیں گے نحن نرزقہم ویاکم ہم انہیں بھی رسک دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے ان قتل ہوں کا نقطن در حقیقت ان کا قتل بڑی ہی خطا ہے بہت بڑی غلطی ہے یعنی اور انتہائی بےرحمی کی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے بچے کو مار ڈالے انتہا درجے کی سنگ دلی اور بے حسی ہے نمبر آٹھ غلط تقرب ذنا ذنا کے قریب بھی نہ پھٹکو اس کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات کبیرا گنا ہے اس راستے پہ بنا جاؤ کہ جہاں ایسا کچھ در اندیشہ ہو انہوں کا وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ بہت ہی غلط کام بہت ہی غلط طریقہ نمبر نو غلطی حرم اللہ اللہ بالحق قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ یعنی قساس وغیرہ میں مظلوماً سلطانہ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے کساس کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے یعنی وہ کساس بدلے میں قتل کر سکتا ہے یا پھر دیت کا معاملہ کر سکتا ہے پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے یعنی ایک کے بدلے ایک ہی قتل کرے یا پھر یہ کہ قتل کے بعد مسلہ وغیرہ نہ کرے ناک کان اور دیگر آزار کو نہ کاٹے یا ٹارچر دے دے کے قتل نہ کرے تو اس کی مدد کی جائے گی اولا تقرب مال علی <الْيَتِيم> نمبر دس مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر آسان طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے یعنی یتیم بچوں کے مال پہ نظر نہ رکھو اور اگر تمہیں ذمہ داری دی جائے اس کو دیکھنے کی لک آفٹر کرنے کی تو اس میں لالچ نہ رکھو اور جب وہ بڑے ہوں ان کا مال ان کے سرد کر دو نمبر گیارہ عہد کی پابندی کرو وہ بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا اب آپ دیکھ رہے تقریباً ہر پارے میں عہد کی بات ہے یوں لگتا ہے کہ اخلاقی خوبیوں میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ وعدے کی پابندی ہے اور اسی میں پھر جھوٹ سے بچنا بھی آ جاتا ہے کیونکہ وعدہ توڑنا ایک طرح سے جھوٹ بولنا بھی ہے نمبر بارہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو تولو تو ٹھیک ترازی سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے یعنی دوسروں کے حقوق پورے پورے ان کو دے دو بلا تقما عئی صلہ کبھی علم کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو قطادہ کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھی نہیں مت کوو کو کہ میں نے دیکھی جو سنی نعمت کو میں نے سنی یعنی انسان وہی بولے وہی کہے جو اس نے خود سنا دیکھا ہو جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں تبصرے کرنا بیان دینا اور اس کے بارے میں اپنی رائے دینا انتہائی حماقت کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے یعنی لہ باتوں سے پرہیز کرے یا غلط قسم کی گفتگو سے ان السمع والبصر كل كان یقیناً آنکھ, کان اور دل سبھی کی بات پر سونی ان آزاد سے بھی سوال کیا جائے گا ان کا بھی حساب ہوگا جسے کہ خدی سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے ان تمام آزاد سے سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے کان آنکھیں ہمارے فائدے کے بن جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بسمعی وبصری الوارث مننی وانصرنی علی من منہ بفعری اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع آتا فرما اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے یعنی میں ان سے ایسے کام کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ پہنچے مجھے اور اس پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے یعنی یہ نمتے ہیں اور ان سے انسان کو بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالی میں اپنے آزاد سے بہترین فائدہ اٹھا سکوں اور دما رہا نمبر چودہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو یعنی انسان ہے وہی جو ہے صرف اکڑ کے چلنے سے وہ بڑا نہیں ہو سکتا اور یہ تکبر کی بھی علامت ہوتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے تو انسان کی جو پسندیدہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اس کی جو انکساری ہے اس کی بندگی ہے ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یعنی ان میں سے جو جو چیز اللہ نے منع کی ہیں وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کوئی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کے کو حکم کی نافرمانی کرے گیا اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد انسان وہی کر رہا ہے جو پہلے کرتا ہے تو وہ اللہ کی ناپسند کے کام کر رہا ہے مِنَّ اَوحَا اِلَيكَ رَبُكَ مِنَ <الْحِكْمَةً> یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تو وہی کی ہیں یہ سارے احکامات جو دیے گئے ہیں یہ حکمت سے تعلق رکھتے ہیں تو جو شخص ان پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے اس کو حکمت مل گئی اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ اختتام پر پھر یہی بات کی گئی کہ شرک نہ کرنا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر